الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون قلت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا يا راحت العاشقين دوستان گرہ گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد و مولا سونے لی بارگاہ فریاد ہے ہر شرف اتنے ہر مصیبت پریشانی اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات فرماوے خطبۂ جمت المبارک اور خوف میں فرق, فرق, فرق احتیاط اور خوف میں فرق یعنی یہ سمجھو کہ احتیاط لید. احتیاط محتاط رہنا کی من ہے اور خوف ہر راستے مد مبتلا ہو جانا ادا کی کوئی بھی بماری کوئی بیماری, بیماری ہو چاہے روحانی گل سوجوں سماد سروار بیماری روحانی یا جسمانی ہر بیماری طبی طور سے بھی احتیاط معاشرتی طور سے بھی احتیاطا احتیاط اور دینی طور سے بھی یعنی بیماری واسطے احتیاط ہر لحاظ نال ضروری، اگر روحانی مر جائے پھر جڑے روہ کے معالج نے روہ کے اتبار پتا ہوں رو دی روس مرد واسطے کی کی روحانی موالے جہ تعالی ولیلوفیا لو, لو جسمانی مرد ہو و بھی مثال دبی جی مہدے کی دوائی دی دی نال گا. کہ دے گا احتیاط ہمیشہ بماری مطابق احتیاط گلت وجو نال سنیا جے جی، نچوڑ آخر چاہنے آ جے بھی بماری ہوگی احتیاط جے جی کو گرمی نہ مسئلہ ہے طبیب آخ گا جی تو گرم شا نہیں جے ان جی کوئی السر کا زخم کا مسئلہ ہے طبیب آے گا تو تر شکیا چھوڑ دے جی ان یعنی جیویں بھی بیماری پائی جائے گی احتیاط روحانی معاملہ بھی اتے جسمانی امراض مہاجی یہ چیز چلتی روحانی امراض دوش. اور ردو بغائف چلے احتیاط جسمانی بھی ہے احتیاط روحانی بھی ہے لیکن جنہ مرد جرد ہوا احتیاط میں مثال دینا زخم ہو ہے زخم ایسا خطرناک ہے کہ جندے اتے پانی پاوے، تے زخم خراب پانی پاوے. دا جان جان ہوبیب آخ گا پانی نہ پا سڈا اسلام بھی ہے جی جان کا خطرہ ہے پانی کہ ہتا دے اندر بھی اگر وہ جگہ مسے دے, قابل کابے دے نہ کرا تاکہ تیری جان بخ جائے لیکن مسے جارت کن جگہ دے جتھے باقی سارا چیز سلامت ہے ہن دین ہے کہ جتھے زخم ہے اگر پانی پا لیکن دیو نہیں نہیں کہ زخم اے تھے غسل بھی تو پورا بوجھ بھی چنہ دھونا بھی چھڈ دک پانی پانا بھی چھڈ دے زخم ہاتھ چھڑی سارا جسم لوف احتیاط احتیاط کہ جب زخم بنے اگر کوئی اسلامی طویل کہہ چڈ جی نہ پانی پاؤ اسلام اصل جہی آگے کہ دین میں سختی نہیں ہے لا کرافی وہ چیز ہے یعنی اگر کوئی اسلامی مسلمان طبیب کہہ کہ تیرا زخم پانی پا خراب ہو جائے گا دین سختی نہیں کرتا سی نا پا لیکن دین یہ بھی نہیں کہتا کہ ساتھ ساتھ دوسرا بازو دھونا بھی چھوڑ دے احتیاط کی ضروری ہے احتیاط کی لیکن مرض مطابق جنی جنگ اتنی احتیاط <tune> باہیں روحانی ہے باہیں جسمانی ہر طرح نال ہر پہلو نال احتیاط ضروری ہے at لیکن احتیاط کس <tune Finnish> قدر, قدر جس قدر بیماری ہے جس قدر بول بولتے نہیں کنی, کنی جنی بیماری, بیماری, بیماری اتنی, اتنی اگر، بیماری احتیاط ہوئے پھر تو ہو گئی بیماری ہوئے چٹاسی چار ہوئے مکولہ ہو گدڑ سو سالا زندگی تھی شیر دی ایک دن مقولہ کی کہہد ہے یہ ماننا کی بولدا تہ ہر کوئی ماننا کی زندگی نالوں خوف ہر راس مبتلا آزاد اور بے خوف زندگی دا ایک دن سو سال تفوا اتر آخر گیا خوف نو شیر آ گیا گیا بے خوفی نو احتیاط کرو لیکن پھر دوسرا پہلو کہ چھوٹ دے احتیاط دیا کہ جب عقیدہ نہ جمام نہ جب آمال نہ اگر احتیاط کے مقابلے چننا سے مبی آوے احتیاط کے مقابلے چر آوے احتیاط کے مقابلے واجب آئے احتیاط کے مقابلے چ حکم مولا آکم خدا آکم مستفا آر ویٹاں کہ دین اس امریک کی حکم د پھر اب اس قدر احتیاط کر گے سے. مثال سمجھا دیتی لیکن اگر احتیاط جنا دین پاک نے اجازت دیتی ہے اے اس کو ود جانے احتیاط در احتیاط احتیاط احتیاط کتنی احتیاط کہ سنت مصطفیٰ بھی گئی فرد بھی گیا واجب بھی گیا دین بھی گیا حکم خدا بھی گیا حکم مصطفیٰ بھی گیا یار کہہو جی یہ احتیاط تو جڑی یہ فرم اگر احتیاط اتنی ویکاں گے ہے کہ جس دی واسطے بڑی احتیاط احتیاطی جا رہی ہے وہ بلا کال جنگ دشمن سامنے سونے, سونے نبی نے فرمایا آ.. ایک جماعت ادھر دشمن سامنے آ جنگ شروع ہوئے نماز کا وقت آ سونے نبی نے فرمایا ایک جماعت وہ نماز ادا کرے پھر وہ واپس آوے پھر دوسری جماعت پھر وہ واپس آوے پھر تیسری جماعت جے پھر وہ واپس آوے پھر چوتھی جماعت جو دشمن, دے دشمن, دے دشمن دے مقابلہ بھی چل رہا رہے ادھر مولا سونے کی بارگاہ چاضری بھی ہو دی یعنی سامنے دشمنگ کا میدان پھر بھی نماز نماز کوئی ایڈا وا ہے کہ جنگ بھی روک سکتا یار جنگ دہ سامنے خروتا ہوں ان پتا ہوں ماسا جی میرے کو غفلت ہوئی نہیں دشمن غفلت نہ ہو دشمن لڑ را... را... را... رہے ہو سکتا کوئی وار ایسا, وار را ایسا را... ہو جائے را... جی, جی, جی ل... تیری زندگی دا اختتام لیکن ہے سونے نبی نے کی حکم دتا ہے وارو وار نمازاں بھی پڑھتے رہو دشمن کا مقابلہ بھی یہس آج فرق ایک جماعت بے احتیاطی اس وقت آدمی جد سونے نبی فرماندے کہ سارے جاؤ نماز ہوں مگر دشمن نے چڑھ جانا ادھر جنگ بھی لڑی جا رہی ہے در رب دی نماز بھی پڑی جا رہی یعنی پتہ لگتا ہے کہ احتیاط بھی تے دین بھی ہاتھی نہ چھٹے انتیات چاہیے چھوٹ جاوے سنت بھی بیماری کی او ایک عام موسمی بیماری اور ریا مسئلہ دیار سونے نوی نے فرمایا محتاط رویہ جی سڈے چو ہو گے بولیاں سڈیاں بولنگ لیکن کلوتے کتنے ہو دروازے بولیاں بھی سڈیا زبان بھی سن بلا کے رہے منگے جہنم بل رہے ہو جہنم نہ کھایا جی پڑھتے اربی ہون گے ادیس پڑھن گے لیکن لیکن؟ لیکن؟ اپنے مطلب اپنا مطلب ہوتنی علیس بننگے جنا مطلب اپنا گا یا جن مطلب پچھلے استاد کا ہو پتہ لگتا ہے جو अपने मन होगा अपने मन होगा साबित करने वास्ते हरीश का टोटा भी कट लिया पुराने बाग की आयत का टोटा भी कट लिया मतलब अपने मन का करम न फसावगे बईमान कर میرے سونے نبی نے اج چودہ سو سال پہلے دس دے وہ ایسا فتنہ ہونا جی گلا جی دا بیماری کی چھوٹی ایک عام موسمی بیماری, بیماری احتیاط ضروری ہے بندے ندرا کام کنگ لگ جاوے ڈاکٹر بھی کہیں سردی بچی مار پالے نکلی ٹھنڈی آواز بچی ٹنڈا پانی نہ پیوی احتیاط ہے نا اصا نہیں مرنے احتیاط ضروری ہے اسلامی طور سے بھی ہے ٹھبی طور سے بھی ہے احتیاط ضروری ہے لیکن احتیاط چھوٹی احتیاط یا احتیاط چھوٹی بے جن مرد ہوے احتیاط ریا مسلا بیماری متاثی ہوا سنائی ایک بندے دی مرد اڈ کے دوسرے کو نہیں لگنی سونے نبی دا فرمان بخاری دی بخاری دی بھی ہے میرے باپ نبی نے فرمایا ایک تو اڈ کے دوسرے نئی لگل بول دے بولنے پاس ہو جائے سونے نبی کا فرمان ایک پاس مومن ساری دنیا نو چیو گھبرا چڑھ لائے نبی فرمان نو کنڈ سدی نہیں کرنا احتیاط نہ کرو لیکن انی جی بیماری احتیاط, احتیاط بھی ہوئے ہوئے احتیاط نہیں ہوتا بھی قائم ہوتی ہومان بھی قائم ہو سمگر احتیاط نہیں ہوگی جیڑی بیماری تو ود دسی جائے عقیدے نو خراب کرسی جائے دین ناپ کرنے دسی جائے او کوئی احتیاط نہیں کہ سیا لوگ خو سبحان اللہ توجہ ہے فراج جنیا روایت اس گل کی تشریح کی حدرت امر حضرت امر باغ گروہ ہے فرمایا احتیاط جنیا پہلے آیا جنیاں حدیثاں پہ لے آئی جد بخاری بھی روایت آئی ہے لا داؤ بیماری متابدی نہیں ٹوٹ کے دوسرے نو نہیں لگتی امر باپ سروگی نے اس نے پچھلیا منسوخ کر دس کریں گے حضرت سرکار آپ سرکار نبی نے جزامی لوگ کوڑ دی مرد لے مریض سن جڑے افواہے مدینے سنی باپ نے زمانت دیتی <Eisesti materi> <business> <tos> بیماری بیماری ایک بندے دوسرے وال نہیں ایک بندے تو دوسرے وی ہن اگر کوئی احتیاط کرو احتیاط نہیں رسول دا مقابلہ ہو رہا عمریں باوے اندر بیٹھا رہا کم از کم اپنا سیتا جوڑ بنا گیا اچھی باہے اندر بہ جے لیکن پھر بھی نظریہ یہ ہوئی رکھا گے کہ بندے ٹوٹ کے بندے نیماری وہ چلو یار بندہ ماریا جائے مانگ بچا جائے فرمائی ہوں بندے ٹوٹ کے بندے نو بیماری لگتی او زبان سا بولنگ لے کے ن جنم کے دروازے کھڑے ہوج ویخ دین ٹھیکےدار ایے آپ والی <سؤال> کوئی کوئی ادیش پاک سنائی <سؤال> کوئی کوئی سنا جانے آخر جسان بھی لوگ آئے سن نبی سرکار ہاتھ مبارک سے بحث کرے سن آپ نے فرما دے سبس ہو گیا حدیث ہے پڑھی حدیث ہے نبی پاک نے ان سلام نہیں سی فرمایا نہیں سی فرمایا تور فرمایا سی چلے جاؤ لیکن قربان جاواں حدیث پاک نو سمجھا گا یا کوئی میرے میرے علی ورگا ہوے یا امام محمد ردا و میرے آدر سرکار نے پورا ریسالا بیان فرمایا آپ نے دے چار وجہ بہت سین حوالے دار بیاں فرمائیے فرمائیے ایک وجہ نئے نئے مسلمان ہوئے نے عقیدہ خراب ہو مطلب چونگ سرکار ہجوم ہوں سر نئے ایک وجہ سے جی وہ داخل ہو جا نمیا کوئی بیمار ہو جائے نہ سمجھ پہ فلانے مریض نال لگا مریض ہوا فرمایا ان کا خراب وجہ فرمایا کہ اگر وہ ہجوم داخل ہوئی انہوں حکارت کی ندھ آ بیٹھے اچھا لوگ انسان کی قدر تو ہے اگر مومن مسلمان اس وقت لوگ بیمار سن پاک سرکار نے انہوں نے منع فرمایا ہجوم چاون چ کہ مت کوئی اینا نو حکارت دی نگاہ نال کوئی آرے تے بیمار نے جسم چ ریشا وگلہ پیا مواد نکلنا پیا مت کوئی جناب تھین چا کرے کوئی نفرت نہ چا کہ او بیچارے اگے تکلیف چیٹا ہو تک تکلیف بدھ جائے گی تیسری وجہ جکارت دی نگاہ کوئی گا وہ مومن دی توہین اور ہکارت کے زمرے چاہے چوتھی وجہ بولتے الادل فرما فرما نے یہ تین وجہ بیاں وجہ نبی سونے نبی نے لیکن قربان جم اگلی عدیش پاک اگلی عدیش پاک کی تشریح دربار نے جسامیا تین بھی روکیا ہے دے لوگوں صحت جی مند داخل ہوئے نہ خراب ہو جڑے بیمار نے ہکارت دے دی والی سلت کی نگاہ وغیرہ وکرنا اگر بچوں کا حکم ہوگا بیمار ادر امر پا فرما نے فرمایا رواج ہے فرمایا پچھلے منسوخ کر ہے اور حدیث حدیث بن سکتی نال حدیث منسوخ ہو سکتی حکم رسول حکم رسول ہو سکتا ہے پہلے نبی پاک, نبی پاک, پاک سرکار نبی تسان نے کسی فرمایا مت ما فرمایا فرمائی فرمایا جن میں روایت آئی آسان یہ ہوئی اسا یہ نظریہ رکھا گے اسا یہ رکھا گے کوئی بیماری رب نے ایسی نہیں بنا جڑی اجن والی اچھا ہوں ایک پاسے سونے نبی دا فرمان رکھ نبیبا فرما رہے نے بیماری ایک تو اڑ کے دوسرے نگی مت اس مینوں بیماری لگ جائے سلام نہیں سچی دس انہیں نبی پاک کے فرمان کا انکار کیا یا نہیں دے نہیں یا یارا جیڑا بندہ یہ سلام نہیں لینا کہ مت مئی دے تیماری اچھا تے بیماری نو خدا منی نبیفا کے فرمان سکی بول دے نہیں احتیاط ہوگئے لیکن کفر نہ ہوتیات نہیں روکے احتیاط احتیاط, احتیاط, احتیاط, احتیاط, احتیاط, احتیاط, احتیاط ہونی چاہیے لیکن ایسی احتیاط نہیں جڑی احتیاط تیرے ایمان بھی لے جا تیرے اسلام بھی لے اور تیرے اخلاق نو قسم کر گیا ایسا نبی باغ سرکار نبی باغ سرکار باغ عمل تالی گی محلے کی دن سلیل ہو رہے نبی باغ سرکار نے جماعت کندے آج کی سینس کہتی فٹ کا فاصلہ ہونا احتیاط انجیاں احتیاط احتیاط ہووے لیکن احتیاط احتیاط, احتیاط, ہو احت دین دینا احتیاط, احتیاط دین بھی ہواس بھی ہواس ہووے تا احتیاط بندہ نکل جائے سلام کلام بند نماز بند مساجد بند کا اللہ بند بند حج رکات بند نیکی سکات بند میل جول ختم بیماری لگ جائے گی میں پہلے نبی پاک سرکار نے انکار کر رہا ہے نبی پاک نے فرمایا بیماری اٹھ کے نہیں نال نبی دے فرمان دا انکاری ہ دو نسارا دی کراس والا بندہ جن بھی وہ آخ گا یار میرے دین نہ جاوے میرا ایمان نہ جاوے میرے نیکی نہ واجب نہ مقولہ دی سو سالا زندگی نال شیر کافر ہوں گڑ مومن ہوں شیر مومن مل جد ربد قران پڑے مولا يستقدمون جد وقت آ گیا گیا گیا نائک گڑی ہومہ بھی آگا پو جن مومن مومن رابطہ قرآن تے ہے ما مرت جانے گڑی اگے پیچھے حضرت مولا ایک آ پھر بچ گیا پکی امر کا بندہ جیبر ساتا فرما ہے ایک بندہ آپ ہاتھ دھی آ فرمان نے آئی لہر کیوں نہیں پھرنا ہے مولا لی نے پوچھا سر آپ نے کہ ساڑی قوم نو تو فتح کر لیا لیکن تیرے قتل <سؤال> دا میں ہی اردا رکھنا ہوا مولا علی سرکار فرما رہے انہیں زہر فڑائی کا میں تو این سخت زہر لیا سی یہ کترا بھی اندر چلا جائے بندہ جٹ در ختم ہو جا فرما نے نظر نظر رکھن والے رب تسا نظر رکھنے کہ زہر بار والے اصنے ہو جیوانا بھی رب مار دب یہ ہوئی بندہ بند قلعہ بند رہے مولا لی پاپ سرکار نے اعلان فرمایا کہڑا ایڈا بہادر ہے جیڑا قلعے ایک سب کھڑے ہو گئے, گئے, او گئے, او گئے فرمایا فرمایا, فرمایا ماز جن ماز جن ماز ماز جن تے مولا لیتے فرمایا جی تین قتل کر دوڑ صحابی بھی یار کرتے مینو قسم اس رات دی میںروزا دروازہ کھول کے کہیں میں جا پھر دروازہ کھول کے باہر آواز صحابہ حیران ہو گئے نے مولا لی فرمان نے ایڈا وڈا دعویٰ تین سونے انا انا آن انا انا سونے نبی نے فرمایا تینگا سونے اجے تک نہیں لب تو مرنا میں یقین تا اقبال یقین پیدا کرے یقین سے ہا پیاتی ہے پیدا درویشی یا جسی کے تھا میں نے جک کی ہے یقین کامل قسم کھا گیا سونے میں آج نہیں مرتا سانک فلانی بیماری مارے گاس نہیں ہے یہ خوف و راس ہے خوف ایڈی وسیمت کتاب لطیفہ لطیفہ بھی ہے لوگوں کی کامیابی کا نقطہ بھی سکرات سی ان کو شگرد سی سکھا سیلو فلاسفی نا شگرد نے اجازت منگی آخر بھائی استاد بڑا عرصہ ہو گیا جتیاں انجازت میں جا کے کوئی اپنا فن کر لگا بھئی پہلے تیرا امتحان لوا گا انہیں سکرانت نے کیا بکرا فل اس وقت امتحان بھی تم ہی ہوتے یہ بکرا فل وزن کر وزن کیا گیا بھی کلو ہوا پچی کلو ہوا جنا بھی انہیں کیا بھائی خوراک کو پندرہ کلو کنک د کو پندرہ کلو کھل د کو جناب بڑی خوراک ہوئی من خیا بھائی ایک مہینے اس بکرے نوا بھی ہے پر ان شٹا وزن نہیں بدنا چاہیے فرمائی پچی کلو وزن پچی کلو ودن توڑ کے واپس کرا مہینہ ایک کے خوراک بھی کھوانی ہے ودن بھی نہیں بدن دکھی گل میں بکرے نو لے گیا ہے روزانا در بکرے نو خوراک پاے ادھر چری لے کے بکرے دے تیر کرنی شروع کر دے بکرا خوراک بھی کھاوے لال چرید خوراک مک گئی ہے عرصہ پورا ہو گیا پچی کلو بکرا پھاڑ گیا استاد کو لطیفہ سچے تاریخ کی گل سونا جان د لیکن خوف نہیں خدا دیا بندہ جانور سامنے چھری سیل ہو گئے وہ لیکن کے وہ پتا لگ جائے صرف لطیفہ نہیں قربانی جانور نہ تیز کرو سامنے قربانی تو پہلے یعنی جڑی تھی ان کی کرنی ہے خوراک دینی ہے وہ سامنے سوی نہ تیز کرو بت کھا کے ڈر جا کے اگر گیا ہے شکرد نے جا بکرا فنایا استاد آخر مولا روم فرمائے رہے سات سی سپ اپنے زہر چناد کر رہا میرے زہر بڑا میں جنوگ میرا زہر بندے نو مار چڑ دے لال مینڈک بیٹھا سی مینڈک لگے امریکہ بے وقوفا بندیا نو رب نے شکل سب کہ نہیں میرا زہر کمال میں ڈگا گیا تجربہ کر رہی راہ گی راگ میں ڈنگ تار لکڑ ڈنگ مارے ڈگ مار کے لوک جاوی ظاہر راہیر گریب آئے سب نے ڈنگ مارے بجلی ماننی چیری ہونی ہے اندر دنگ مار کے چھپ گئے مینڈک چھال مار گئے بند کجلی خیر میںڈکے تر میں لڑ جا قدم نہیں پڑ سکتا بندہ سی اسلام من پیا میںھک کہ پچھلا چک میں گا مینڈک نے چھپ گئے چک مارے مینڈک چھپ گیا ہے سات سال مار کے پیرنس ہوں چکھ سے مینڈا لگا سی جدو سپ پیروں چندے مولا رول فرما چاہیے سپ والا مردا کالا باد لیکن ہوا کڈا کالا مر گیا ساپ والا بادشیا فرا بدر کوئی بیماری جد بیماری نہیں مار اس بیماری کا خوف مار اور خدا بھی قسم کر کے آنا مسلمانوں نو مارنے پھیلایا جا بندے مارنیا ہر بندے میں وہ اسے گیا گیا مر گئے توجہ خدا د جنگ ہو فرمایا ادھر مولا سونے نے تیٹ اچھے مولا نے فرشتہ بیچی جہاں روح داخل کر ایک فرشتہ روح داخل مکتب لے کے آیا تو جی فرمائے ایک فرشتہ روپیہ داخل کرنا دوسرا فرشتہ اللہ حکوم کے لکھ لے مرنا اجے جمیا نہیں جمیا مرنا کدو کتھے مرنا ہے کیڑے سبب نال مرنے گولی گلے مر بنے گا بیماری خدا دیا بندے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے رب سونے لیا اپنی حکمت علی لکھ دلہ فرمار پرانے پاک کی سا ولا والا مولا سونے نے ایک وقت مقرر رکھا ہے ہر بندے کا ایک وقت مقرر رکھا ہے دل مرنے فلان ہات مرل فلانے سبب خدا دیا جو رب نے فیصلہ فرما دیتا ہونا فیصلے نہیں تبدیل ہونے جا وقت لکھ دیں لکھ دیں سمانے ہو رہے نہیں جناب ختم ہو گئی خوف مرن کو اقبال فرما دقبال فرما فرمایا کافر کی موت سو ہو جس کا دل کافر کی موت بھی کہتا ہے کی موت بے خوف نہیں ہوتا تو وہ یہ گے یعنی موت نا نہیں نہیںل کے نہبر تیاری کری ڈردا ڈر بڑا لگتا موت مومن موت نا نہیں بزرگ بنایا زندگی بھی پے سوک کے فرما یار مرتے بھی جر چلو کافر تلوار مولا سونا شہادت مرنا پرد رکھد پر نہیں نہ پوجو نہیں تو کر کرگے دوستو احتیاط ہوئے لیکن احتیاط حکم رسول مقابلے چو دی مصطفیٰ نہ آوے حکم خدا کے مقابلے آوے دین ایمان اسلام کے مقابلے آوے احتیاط کرو ہر دم کرو ضرور کرو لیکن اس قدر جس قدر بیماری